أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه وضمته يا أيها الذين آمنوا لا يبلغنكم الله بشيء من الصيد تنارحوه أيديكم وريحاكم يعلم الله ما تفعلون إن الله على كل فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم یا ایوہ اللہزین آمنوا ایلوگو جو ایمان لائے ہو لا يبلغنکم اللہ بشیئن من السفیدی تنالوہ ایدیکم و رمحکم یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائے گا جس پر تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچتے ہوں گے سفہ نمبر 181 لیا الم اللہ یا خاف بالغیب تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے فمن بعد ذلك تو جو اس کے بعد حد سے بھڑے فلاح و آداب تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے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 کون ہے جو اللہ تعالی سے درتا ہے بن دیکھے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں ایسے شکار سے آزمائے گا تنا لمح کے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے اس شکار تک پہنچتے ہو بندہ شکاری ہو اس کو شکار کرنے کا گر اور فن آتا ہو اور اس کے سامنے شکار ہو جسے وہ شکار کر سکتا ہے لیکن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 احرام کی حالت میں شکار ان کے آگے پیچھے دوڑے گا لیکن تم شکار نہیں کر سکتے پابندی تم پہ منع تو یہ اور اس سے اگلی آیات کے بارے میں کہا جاتا ہے جس طرح حافظ کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ اس وقت نادر ہوئی جب مسلمان ہدے میں احرام باندھے ہوئے تھے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 اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم شکار کو قتل نہ کرو شکار نہ مارو اس حال میں کئی تم احرام والے ہو ومن قتلہ منکم متعمدن اور جو کوئی تم میں سے اسے جان بوجھ کر قتل کرے گا فجزاؤں مثل ما قتل من النعم تو چوپاؤں میں سے اس کی مثل ایک بدلہ ہے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 بالی گل کابتی جو بطور قربانی کعبے میں پہنچنے والی ہے یعنی مثلا اگر ہرن شکار کر لیا ہے تو ہرن کے شکار کے فدیعے کے طور پر ایک بکری دینی ہوگی اور وہ بکری کعبے میں لے جا کے قربان کی جائے گی یا پھر او تن تعاب مساکین یا کفارہ ہے کچھ مسکینوں کو کھانا کھلانا او ادر کا سیامہ یا اس کے برابر روزے رکھنا لی روح کا وبال ہی تاکہ وہ اپنے کام کا ببال چکھے اف اللہ علما سلف جو پہلے گزر چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا من عادہ اور جو کوئی پھر کرے گا فیم تقیم اللہ منہ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 اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ زیادتی کے کام میں ایک بسرے کی مدد نہ کرو ہاں کچھ جانور ایسے ہیں جن کو وہ وہرم قتل کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خمسن خواسق پانچ جانور ہیں خواسق يُقْتَلْنَا فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ جن کو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 کاٹنے والا کتا القلبلک والا کتا اور الغراب ال ابکا کوا جس کی گردن سفید ہوتی ہے سفید گردن والا کوا تو یہ جانور ایسے ہیں کہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے فواسق فاسق ہیں یہ جانور مطلب خام بلا وجہ انسان کو تکلیف دیتے ہیں <coughs> خامخواہ اضا دینے والے جانوروں میں القلب العکور پاگل کتا تو اسی پر سانپ کو بھی قیاس کیا جاتا ہے وہ بھی خام خواہ اضا دیتا ہے اسی طرح بھیڑیا چیتا شیر یہ خام خواہ بندے کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اگر خدشہ ہو کہ یہ حملہ کرے گا تو ان کو بھی محرم آدمی قتل کر سکتا ہے یا حالتیں ہیں احرام میں قتل کیا جا سکتا ہے حرم کی حدود میں بھی تو جو جان بوجھ کر شکار کو قتل کرے گا فجا ما قاتم نم جیسا اس نے جانور قتل کیا ہے ویسا ہی اسی جیسا یعنی کہ اسی کے قد کاٹ کے برابر اسی کے حساب سے اس کا فدیہ دینا پڑے گا تنو توش اور قد و قامت اور شکل و صورت میں اس سے ملتا جلتا جو جانور ہے وہ بطور فدیا دے اور اس کا فیصلہ مسلمانوں میں سے دو عدل والے کریں ضواب عدل انصاف پسند دو بندے فیصلہ کریں کہ اس شکار کی مثل کون سا جانور ہو سکتا ہے اور اس شکار کے بدلے جو جانور ہے اس کو پھر کعبہ میں مکہ معذمہ میں لے جا کر ضبط کیا جائے گا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 اس میں یہ گندم وغیرہ جو ہے یہ تقریباً پانچ کلو اور پچیس گرام آتی ہے پانچ کلو پچیس گرام ایک سا ایک سا میں چار مد ہوتے ہیں دو کلو اور سو گرام کا ایک سا ہوتا ہے صدقہ تو فطر کی جب بات آتی ہے نا فطرانہ ہر بندے کی طرف سے ایک سا گندم یا جو یا منقہ یا کچور کسی بھی چیز کا ایک سا وہ وزن تقریباً سو گرام بنتا ہے دو کلو اور سو گرام اور سیروں کے حساب سے بنتا ہے سوا دو سیر یہ سوا دو سیر یہ گرطانوی پیمانے تھے ہندی اور اس کے بعد اب جدید اعشاری نظام میں وہ کلو گرام والا حساب چلتا ہے تو کلو گرام کے حساب سے دو کلو سو گرام کا ایک سا ہوتا ہے ایک سا میں ہوتے ہیں چار موت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 تاکہ وہ اپنے کیے ہوئے کا مزا چکھے اف اللہ اللہ صلف جب پہلے ہو چکا اللہ اسے نے اسے درگزر کیا معاف کیا ہے پمن خقیم اللہ جو کوئی دوبارہ ایسے کرے گا تو اللہ اسے انتقام لے گا اللہ عزیز انتقام اللہ تعالیٰ خوب غالب اور انتقام والا ہے سعید البحری حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار و تب اور اس کا کھانا بھی متا اللہ کم وہ تمہارے لیے سامان زندگی ہے اور کافی کے لیے مسافروں کے لیے بھی برری اور خشکی کا شکار تم پر حرام ہے ماں تم ما جب تم ہر ماں جب جب تک تم احرام کی حالت میں ہو وہ تک اللہ اللہ ہی اور اللہ سے ڈرو وہ ذات کے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے باہر سے مراد پانی ہے اس میں سمندر اور غیر سمندر سب پانی برابر ہیں یعنی کہ احرام کی حالت میں اب سمندری سفر ہوگا تو سمندر تو راستے میں آئے گا ہی تو سمندر سے مچھلیاں پکڑ کے وہ شکار کر کے محرم آدمی احرام کی حالت میں بھی کھا سکتا ہے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 سمندر یا پانی میں ہی تو سمندر یا دریا اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے یہ تاہام ہے سمندر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی یہ تفسیر آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعام ما فبحر البحر میتن اس آیت میں تعام سے مراد وہ جانور ہے سمندری جس کو کہ سمندر اٹھا کے خود باہر پھینک دے تو بہرحال مچھلی ہو یا اور کوئی بھی جانور جو سمندری ہے وہ سارے کے سارے حلال ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سمندر کے بارے میں آپ نے فرمایا اس کا پانی تمہارے لیے تہور ہے تہارت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اسے وزو کرو غسر کرو والحل ہلو اور اس کا مردار تمہارے لیے حلال ہے تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کو ایک جنگی مہم پر بھیجا غزب بہر صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس پر باب آدھا ہے باب غزبہ سیف بہر کتاب النوازی میں ساحل سمندر کا غزبہ تو انہوں نے ان کے پاس سے راشن ختم ہو گیا تھا انہوں نے دیکھا کہ دور ان کو ایک نہ سمندر کے کنارے ٹیلا سا نظر آیا اس کے قریب گیا تو دیکھا وہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی اس کو کہا جاتا تھا امبر امبر نامی مچھلی بہت بڑے کد کی اس کی آنکھ اتنی بڑی تھی کہ اس میں تیرہ بندے اس کے خال میں سو جاتے تھے اس کا کانٹا کھڑا کرتے تو نیچے سے اونٹ اونٹ کے اوپر کجابا رکھ کے بندے کو بٹھا کے گزارتے تو گزر جاتا صحابہ کرا مہینہ بھر وہ مچھلی کھاتے رہے اس کا تیل پیتے رہے اپنے جسموں پہ ملتے رہے کہتے حتی حتی کہ ہم موٹے تالے ہو گئے اور پھر آتے ہوئے اس کا کچھ گوشت وغیرہ آپ نے ساتھ بھی لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا تو آپ نے سرمایا اگر اس کا کچھ گوشت تمہارے پاس ہے تو ہمیں بھی دو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 شہر الحرام اور حرمت والے مہینے کو ولہدیا اور حرم والی قربانی کو ولادا اور پٹوں والے جانوروں کو ضال کالی یہ اس وجہ سے تاکہ تم جان لو ان اللہ يعلم ما یا سماوات و فی الارض کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ اسے جانتا ہے وہ اللہ بھی کل علیم اور یقینا اللہ تعالیٰ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 حدود حرم میں کوئی شخص اپنے باپ یا بیٹے کے قاتل کو بھی قتل نہیں کرتا تھا حرم کے احترام کی وجہ سے یعنی یہ تمام چیزیں لوگوں کے لیے قیام کا باعث ہیں کابۃ اللہ لوگوں کے قائم رہنے کا ایک ذریعہ ہے کیونکہ قیامت کے قریب ایک حبشی نبی وسلم فرماتے ہیں باریک باریک پنڑیوں والا وہ آئے گا اور کعبے کی ایک ایک اینٹ کو ایک ایک پتھر کو اکھاڑ کے پھینک دے گا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 کل سولہ تاریخ ہوگی جمع داسانیہ کی اس کے بعد جو اگلا مہینہ آئے گا وہ ہے رجب رجب یہ رجب کا مہینہ یہ بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے تو یہ بھی لوگوں کے لیے قائم رہنے کا ذریعہ کیسے کہ ان حرمت والے مہینوں کا لوگ ادب احترام کرتے ہوئے لوٹ مار نہیں کرتے تھے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے ان جنوں میں لوگ تجارتیں کرتے کافلے آتے جاتے، امن امان سے رہتے اور اپنے رزق اور روٹی روزی کا سارا بندوبست ان جنوں میں وہ اطمینان سکون کے ساتھ کر لیا کرتے بعد میں پھر وہی لوٹ پار اور رہ زنی اور داکہ زنی وہ شروع ہو جایا کرتی تھی بل والقلائد یا ہدی اور قلائد ہدی اس قربانی کو کہتے ہیں جو بیت اللہ جا کر دبا کی جائے اور قلائد ان جانوروں کو جن کے گلوں میں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 ما رسول رسول کے دن میں تو صرف پہنچا دینا ہی ہے یہ حکم پہنچا دیا تو انہوں نے اپنا فریدا ادا کر دیا تم پر حجت قائم ہو گئی اب کسی بھی شخص کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا خبیص و تیل جبا کا کس رب الخبیس کہہ دیجیے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں خواہ ناپاک کی کثرت آپ کو تعجب میں ڈالے فتح اللہ یاقل یا والو تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ یعنی حرام اور حلال یا کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے حرام رزق کی فراغانی اور اس پر ایش و عشرت کو بظاہر کتنی ہی خوش نما آپ کیوں نہ دیکھتے ہوں لیکن پھر بھی یہ حلال کے برابر نہیں حلال میں جو سکون اور اطمینان ہے وہ حرام کی کثرت میں نہیں ہے اسی طرح کافر کتنا بھی اچھا نظر کیوں نہ آئے وہ مومن کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ رزق حلال اور مومن طیب ہیں اور رزق حرام اور کافر یہ خبیص ہیں خبیص نے ان کی اچھائی کو ختم کر دیا ہے خبص کی وجہ سے کافر کی اچھائی بھی اور حرام کی اچھائی بھی ختم ہو کے رہ گئی ہے فتح اللہ یا اول الالباب لہذا اے اقلبالو اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ فلاح